ڈاکٹر مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار قبروں میں جا کے دیکھ لو نقشے بتا کے اشار پر دونوں جہاں تباہ جس نے دیا ہے ان کو دل دونوں جہاں تباہ ہیں جس نے دیا ہے ان کو دل ظالم نہ کر حیات کو نظریں بوتان سنگے دل ظالم نہ کر حیات کو نظر بوتان دل قیمت حیات کی ن تھی جب تک میں حضی آبل قیمت حیات کی ن تھی جب تک میں حید گل لذت زندگی نہ پوچھ جب سے ملا ہے در دل لذت زندگی پوچھ جب سے ملا ہے در دل خالق دل پہ دوستو جس نے فیدا کیا ہے دل خالے دل پہ دوست جس نے کیا ہے دل کہتے ہیں اس کو اے دل سارے جہاں کے اہل دل کہتے ہیں اس کو اہل دل سارے جہاں کے اہل دل مشور قیمت زندگی میری تیری خوشی پہ پیمن ح قیمت زندگی میری تیری خوشی پہ پیمنس ورنہ ہے خاک تن میری ننگے جہان بگل ورنہ ہے خاک تن میری ننگے جہاں جہان آ دیکھ کسی کی خاک پر ہستی نہ اپنی خاک کر دیکھ کسی کی خاک پر ہستی نہ اپنی خاک کر قبروں میں جا کے دیکھ تو نقشے بوتا بوگل قبروں میں جا کے دیکھ تو نقشے گل بوگل جوانوں سے بھی خطاب ہے یا بوڑھوں سے بھی ہے کہ اپنی مٹی کو مٹی پہ فدانہ کریں بس ایسی بات چلی آئی ان اور قبروں میں آپ جا کے دیکھیے جو حسین لڑکا تھا یا جو حسین لڑکی تھی اس کا قبر میں جا کے کیا حال ہو گیا ناک آنکھیں جو ہیں کیڑے لے کے جا رہے ہیں اور جو ہے جسم پورا سڑ جاتا ہے قبر کے اندر تو ان حسینوں پہ کیا دل لگانا ماشاء اللہ عجیب و عجیب سے قبروں میں جا کے دیکھ تو نقشے بتانے آگو گے یعنی بتوں کا لڑکیوں لڑکیوں کا نمک اور پانی پہ جو تم مرتے تھے قبر میں جا کے دیکھ لو گرمیوں میں چوبیس گھنٹے کے بعد اور سردیوں میں اڑتالیس گھنٹے کے بعد جسے سڑ جاتا ہے بالکل اس وقت سے دل لگائے گا تو انجام سامنے رہے حسینوں کا نو نظر بچانا آسان ہو جائے گا حسینوں سے بچنا آسان ہو جائے گا اشاری بسا, پڑھتے رہے تشریح کروں مگر کیا کروں آش دیکھ کسی کی خاک پر ہستی ناپنی خاک کل قبروں میں جا کے دیکھ تقشے گل شم مجاز بج گئی عشق میں تاب و دم نہیں شماز بج گئی عشق میں دم نہیں غارت گرے حیات پر کر حیات دل وارت گرے حیات پل نہ کر حیات دل پانی بوتوں کبم ن پانی بتوں, مطلب بتوں کا غم کرتا بتوں کا مطلب بت کی جمع ہے کی جی مطلب uh, کیا مطلب بتوں کا مطلب نامیرم عورتیں اور امرت بج لڑکے مطلب کسے کہتے ہیں جن کی داڑھی مجھ نہ آئی ہو قدرتی قدرتی ڈاڑی بہت سے لوگ ہوتے کرتے یہی شکر ہے کا تشریف کروائے گا جی جی پڑیے پانی بو تو فرحتے دو جہاں جو ہے اس صبح میں جاوی دان سے مل فرحتے دو جہاں جو ہے اس صبح میں جاوی دان سے مل سبحان اللہ رہتا ہے بد گمان کیوں جہل سے اپن دور دور رہتا ہے بد گمان کیوں جہل سے اپن دور دور جا کے کبھی تو ایک بار حضرت اہل دل سے مل جا کے کبھی تو ایک بار حضرت اہل دل سے مل تعالی رحمت اللہ علیہ کا مقصد ہے دل کو ملا ہے درد دل صحبت اہل درد سے دل کو ملا ہے درد دل صحبت اہل درد سے ورنہ تھا ناشنا درد اختر ہمارا آب دل ورنہ تھا ناشنا درد اختر ہمارا دل دونوں جہاں تباہ ہیں جس نے دیا ہے ان کو دل ظالم نہ کر حیات کو نظر بوسانی سنگ دل ماشا. ماشا. یہ جو ابھی گھنٹی بجی ہے موبائل کی یہ میوزک ٹون کہہ رہا ہے حرام ہے یہ اور جہاں بھی یہ گھنٹی بجے گی اللہ کی رحمت نہیں آئے گی اس کا کبیرہ گناہ ہے گانے سننا بھی کبیرہ گناہ اور گانے گھروں میں بجنا بھی کبیرہ گناہ ہے کریماد ٹون ہونی چاہیے حضرت والا رحمتہ ربی الاول کے بارے فرما رہے حضرت والا کہ آج اس مبارک مہینے کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے کیونکہ اس زمانے بہت سے اعمال ایسے ہیں جو ہماری مسجد میں نہیں ہوتے مثلاً بعض مسجدوں میں بہت زیادہ چراغاں اور روشنی ہوتی ہے پوری روڈ سجائے گی کنڈا ڈال کے ہیں گرین لائٹیں پھر لال لائٹیں پہلے سفیر صفائی شروع ہوتی ہیں وہ مرکری بلب جلا لے پورے پاکستان کا ان کے اوپر بل دینا پڑے گا ان لوگوں ڈال کے بہت زیادہ چراغاں اور روشنی ہوتی ہے مسجدوں میں کہیں رات دن قوالیاں ہو رہی ہیں کہیں جلوس نکلنا ہے مدنی بہنوں کا جلوس مدنی منوں کا جلوس <laughs> مدنی منوں کا بھی نکلتا ہے ایسے. ایسی صورت میں اگر حقائق کو پیش نہ کیا جائے تو بعض لوگ ہماری طرف سے بدگمانی کریں گے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت ہی نہیں ہے جب ہی تو انہوں نے روشنی نہیں کی چراغ نہیں کیا جلوس نہیں نکالا قوالی نہیں کی اور اپنے لوگ جو بےچارے کم علم ہیں انہیں, انہیں بھی احساس ہو سکتا ہے شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے شاید ہم لوگوں کے اندر کوئی کمی ہے کہ ہم لوگ چراغہ ہی کر رہے کو جھنڈا نہیں لگا رہے اس سلسلے میں حدیث پیش کرتا ہوں سعید العبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب میرے امت میں تہتر فرقے تقسیم ہو جائیں گے فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی جس میں ایک فرقہ نجات پائے گا صحابہ نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں علیہ وشکل علیہ السلام جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اور وہ راستہ جس پر اللہ کا رسول ہے اور وہ راستہ جس پر میرے صحابہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کا جو طریقہ ہے اس پر چلنے والے نجات پائیں گے آج کل اخبار میں آتا ہے کہیں فلاں کی وفات کے جلسہ ہے کہیں فلاں کی پیدائش کا جلسہ ہے اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منانے میں کیا حرج ہے سوال یہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ نبوت میں جس میں تیرہ برس آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے اور دس برس مدینہ شریف میں گزارے تو کیا اس زمانے میں آپ نے کسی پیغمبر کی وفات کا دن منایا نبی اسد السحد ابراہیم علیہ السلام کا دن منہ لیتے نہیں منایا کسی پیغمبر کی پیدائش کا دن منایا کسی کی وفات کا دن منایا آپ کی بیویوں میں سے حد فدیزت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا کہ آپ نے اگلے سال وہ دن منایا کہ پچھلے سال اس دن کو ہماری بیوی بی کا انتقال ہوا تھا آج کے دن کچھ دیکھ ویک پکوا کر دیکھ ویک <laughs> پکوا کر ثواب پہنچا دو تاکہ ان کی یاد تازہ ہو جائے اس کو آج کل کہتے ہیں ڈے منانا بچوں آپ لوگ بھی سن لو اس کو جواب دے دے نا نیچے فلیٹس والوں سے اصل میں جب پیٹ زیادہ بھر جاتا ہے نا تو منہ سے ڈے ڈے ڈے نکلتا ہے پیٹ بھرنے کی باتیں ہیں سب <laughs> یہ وہ لوگ ہیں جن کے میدے میں غیر اسلامی غیر شرعی اور سنت کے خلاف اتنی زیادہ رسمیں گھس گئی ہیں کہ ان کے منہ سے ڈے ڈے نکل رہا پیدائش کا, یورپ والوں نے یہ کام شروع کیا لہٰذا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور اپنے قلب کو اور آپ کے قلب کو اطمینان دلانے کے لیے آج مجھے اس مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے یہ حضرت والا اللہ فرما رہے ہیں تاکہ آپ کو احساس نہ ہو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں ہیں کسی کو بدگمانی کا موقع نہ ملے کہ صحاب ان کی مسجد میں چراغی نہیں ہوا لہذا معلوم ہوتا ہے یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے گئی ہے لہذا میں آپ ہر سے سوال کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو عشق تھا یا نہیں بتاؤ بھائی جی صحابہ, جی صحابہ جی کو عشق تھا سب سے زیادہ جی عاشق صحابہ تھا حسانیہ ٹھیک ہے نیشن متوجہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کا دل بھی نہیں رہے غور سے سنو بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں ہم بھی لوگ آنے والا ہے لکھنا کیا کیا ادھم مشتا ہے جی رسول کیا کیا عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں ہمارا آپ کا زب... تو زبانی عشق ہے لیکن صحابہ نے تو جان قربان کر دی خون بہا دیا کے دامن میں ایک ہی دن میں ستر صحابہ شہید ہو گئے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی نماز جنازہ پڑھائی کیا کامیاب زندگی تھی ایک تو شہادت کا درجہ بلند پھر نماز جنازہ پڑھانے والا بھی کیسا تمام نبیوں کا سردار وجہ وجود کائنات وجہ وجود کائنات ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے بے خودی چاہیے بندگی کے لیے واقعی جب, جب تک اللہ تعالی کی محبت میں بے خودی نہیں ہوتی بندگی میں روح نہیں آتی یہی محبت سیکھنے کے لیے خانقاہوں کو قائم کیا گیا ورنہ قطب بینی تو آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں ان کتابوں سے محبت نہیں ملے گی محبت تو دل کا عمل ہے اللہ کی محبت تو کتابوں سے ہو ہی گی اب حضرت والا پوچھ رہے ہیں لہذا میں یہ سوال کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھائی سال خلافت کی, کی کیا تاریخ میں اس کو کچھ ثبوت دے سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربی الاول میں مسجد نبی میں روبا زیتون سے چراغاں کیا ہو یہاں تو آج کل بلب ہیں اس زمانے میں تو بلب نہیں تھے لیکن آج کل لائف سیور آ گئے انرجی سیور بلب لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیتون کے تیز سے بہت سے چراغ تو جلا سکتے تھے لیکن کوئی چراغا نہیں ہوا کہ ابو بکر صدیق جنہوں نے اپنی جان فضا کی جن کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دن کی عبادت عمر کی ساری زندگی کی عبادت سے افضل ہے اور وہ کون سے دن کی عبادت تھی جہاد کے دن جب صحابہ نے کہا ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے ابھی جہاد کے لیے ہمیں شرح صدر نہیں حض ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے کیونکہ جب غار سور میں یہ آیت نازل ہوئی لسن اللہ مہانا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا غمگین نہ ہوئے ابو بکر صدیقی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں تو اس وقت میں تھا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کوئی تیسرا نہیں تھا لہٰذا خدا کا میرے ساتھ ہونا پرانے پاک سے ثابت ہے یہ فرما کر اکیلے حضو بکر صدیقی اکیلے تن تنہا سلوار گردن میں لٹکائی اور تنہا جہاد کے نکل گئے وقت ہو یہ دیکھ کر تمام صحابہ کو شیر صدر ہو گیا اور سارے صحابہ آپ کے ساتھ ہو گئے اتنا عشق کرنے والا جن کے لیے سعدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدی کے اکبر کی وہ ایک دن کی عبادت جب انہوں نے مانین زکات سے جہاد کیا عمر کی زندگی کی تمام عبادتوں سے افضل ہے اور ایک اس رات کی عبادت جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی میری تمام راتوں کی عبادت سے افضل ہے اتنا بڑا عاشق جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک پلڑے میں سارے پیغمبروں کی امت کے صحابہ کا سارے پیغمبر ان کی امت کے صحابہ اور میرے سارے صحابہ کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں, میں صدیقی اکبر کا ایمان رکھ دیا جائے تو ان کا پلڑا جھک جائے گا یعنی اس امت کے صحابہ اور پچھلی تمام امتوں کے صحابہ کے ایمان سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان ہے اس سے اس سب سے بڑے عاشق رسول نے ڈھائی سال حکومت کی اور ڈھائی سال کے اندر دو بار ربیع الاول آیا تھا مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی چراوہ نہیں کیا اس زمانے میں زیتون کا تیل تو تھا ہی دس بیس چراغ تو جلائی سکتے تھے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا کمی تھی بہت مالدار تھے حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے بہت مالدار تھے ان مالدار صحابہ نے بھی کوئی چراغ نہیں جلایا وہ اپنے دل میں چراغ جلاتے تھے صحابہ اپنے دلوں میں اتباع سنت کے نور سے چراغ جلاتے تھے آج داڑیاں مونڈی جا رہی ہیں مونچے بڑی بڑی رکھ رہی ہیں بے پردگی عام ہو گئی تصویریں عام ہو گئی تبلے سارنگیاں بج رہے ہیں جماعت سے نوازے چھوٹ رہی ہیں کتنے لوگ ہیں جو جماعت سے آدھے جلوس نکالنے والے ذرا دیکھو سب کراٹے مار رہے ہوں گے کمبل میں گھسے فجر میں <laughs> اور یہ سب سے بڑے عاشق رسول ہے یہ عشق رسول ہے رسول بدی ہوا حبلیب متی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہو ظالموں اور عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو اگر تمہارا عشق سچا ہوتا تم تو تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے کیونکہ عاشق تو اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے یہ ایسا عشق ہے کہ جماعت کی نوازیں چھوڑ رہے ہیں مسجدیں خالی ہیں جلوس میں سب آدمی گھسے چلے آ رہے ہیں <laughs> میں ایک سے بڑھ کے اتنا تو مسجدوں میں بھی رش نہیں ہوتا کیا صحابہ کے اندر یہ سمجھ نہیں تھی کہ وہ جلوس نکالتے آج بار... اخبارات میں آئے گا ربی لوگوں کے خوشی مناؤ خوشی مناؤ <laughs> ارے تمہاری خوشی جب قبول ہوگی جب صحابہ کے طریقے پہ ہوگی ان کے طریقے کے خلاف تمہاری خوشی قبول نہیں ہو سکتی یہ دیکھو کہ حضرات صحابہ نے کیسے خوشی منائی ان سے اللہ راضی ہو گیا رضی اللہ عنہم و رضو عن اللہ ان سے راضی تو ان کے امان سے بھی راضی لہذا جیتے صحابہ کرام ایک ایک سنت پر جان دیتے تھے ہم بھی جان دینا سیکھیں دیکھو حضرت عمر رضی تعالیٰ انہوں نے اس گھر میں ناشتہ نہیں کیا جس گھر میں تصویر تھی اور آج عاشق رسول بنے ہوئے ہیں ان کا سارا گھر تصویروں سے بھرا ہوا ہے اپنے پیروں کی تصویریں لگیں گے پورے گھر میں تصویریں بھریں گی گانے بجانے رات دن ہو رہے ہیں ریڈیو ٹی وی ویتیا چل رہے ہیں بلکہ آج کل ٹی وی شروع ہو یہ में भी میں مسجد میں بھی پوری موریاں بن رہی ہیں لائیو پروگرام چل رہے ہیں عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کاجل لگے مولویوں کو جالی پیٹو مولویوں کی بات ہو رہی ہے خوب میک اپ کر کے آتے سارے مولوی جتنے ٹی وی پہ آتے ہیں ریڈیو ٹی وی احتیاط چل رہے ہیں بس بارہ ربی اول میں چراغا کر لیا نکال لیا بہت بڑے عاشق رسول ہو گئے ارے تمہارا عشق رسول جب قبول ہوتا جب تم سنت کی مظاہر مورچے کاٹ دیتے داڑیاں بڑھا لیتے پانچوں کی نماز جماعت سے ادا کرتے ہمیں ثابت کر دو یہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان ہو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان حضرات نے ربی الاول منایا چراوا کیا بلکہ کسی صاحبی سے ثابت کر دو کہ انہوں نے ربی الاول منایا ہو یہ کتاب آپ لوگ خوب اس پہ خرچہ کریں اپنے پورے خاندان میں تقسیم کریں اس کا نام ہے آزاد عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان میں اس کتاب کو بلکہ پورے پاکستان میں تقسیم کرنا چاہیے ربی الاول کے سیزن ربی الاول کے مہینے اس کو پڑھ کے اگر عقل سے سوچے گا تو اس کے دل میں یہ سب باتیں بیٹھ جائیں گی ان حضرت والا کی بہت درد سے یہ بیان ہوا تھا تو عاشق رسول وہ ہیں جو سنت پر چلتے ہیں سبحان اللہ ہمارا ربی لقبا تمام سال ہے ہمارا میراج شریف ہماری زندگی کی ہر سانس ہے ہماری ہر سانس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے یہ تھوڑی کے سال میں ایک مرتبہ جھم جھم کر پڑھ لیا اور سارے سال نافرمانی کرتے رہو اور جو بھی اتباع سنت کرتا ہے اس کا سارا سال ربی ال ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانے کا مقصد ہی تھا کہ بندے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلے بندے یا بندیاں اور خدا کے غضب اور قہر کے آواز سے بچیں یہ اصلی مولود شریف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق وہ ادا کرتا ہے جو گناہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ پر اپنی جان پیدا کر دے میرا شعر ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے حضرت کا شعر ہے حیات جو تجھ پر فدا ہوا او لمحے حیات جو تجھ پر فدا ہوا اس حاصل حیات بے اختر فدا ہوا اس ہاسل حیات بے اختر فدا ہوا جو سانس اللہ تعالی پر پیدا ہو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ پیدا ہو یہ اصلی مولو شریف ایک ایک سنت کو سیکھیے اس پر عمل کیجیے یہ ہے ربیع اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تھے اسی لیے تشریف لائے تھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تشریف لائے تھے اس لیے تشریف نہیں لائے تھے کہ سال میں ایک دفعہ ہندوؤں کی دیوالی کی طرح مسجدوں میں چراغا کر لو ہندو بھی دیوالی مناتے ہیں رنگ پھینکتے ہیں دوسرے پہ جلوس اور ریلیاں نکال کر گانے بجانے کرو اور گھروں میں وی سی آر سنیما ٹی وی چلاؤ آ گانا بجانا گھر سے نہ نکلا اور دعویٰ عشق رسول کا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا میں گانے بجانے مٹانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں آج سب کے گھروں میں خوب گانے بجرے بجا رہے ہو رہے ہیں ٹھیلے والے بھی گانے بجا رہے چھولے بھی بیچ رہے ہیں بھائی نے گانے بھی چل رہے ہیں سبزی بیچ رہا ہے اور گانے بجانے چل رہے ہیں بتاؤ اس امت کا کیا حال ہے سب سے بڑا ربی لولول یہ ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں سب سے بڑا ربی لول یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک, ایک سنت کو عملی طور پر اختیار کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رات دن دروز شریف پڑھیں یہ ہے اصلی چیز ایک مرتبہ دروز شریف پڑھنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس درجے بلند ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے شیخ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھا جب بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد علی محمد تو اللہ تعالیٰ کا نام مبارک بھی نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی نکلا بندہ دونوں کریموں کے درمیان ہو جاتا ہے اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کا لڈو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا لڈو لڈو سے مزہ آتا ہے نا بچوں دل کو تھاما ان کا دامن, دامن تھام کے ہاتھ میرے دونوں نکلے کام کے میرے مرشد اول حضرت والا فرمائے میرے مرشد شہاب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب بندہ درو شریف پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام میں مبارک کا مزہ اور حضول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں مبارک کا مزہ ضرور شریف میں دونوں مزے ہیں اور بندہ دو کریم کے درمیان ہو جاتا ہے یا رب تو کریمی اور رسول تو کریم صد شکر کے معائن میانے دو کریم اے ہمارے رب آپ کریم ہے آپ کا نبی بھی کریم ہے صد شکر کے ذروع شریف کی برکت سے ہم دو کریموں کے درمیان میں ہیں تو جس کی کشتی ایسے دو کریم کے درمیان میں چل رہی ہو جس کی کشتی کے ایک طرف اللہ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہو وہ کشتی کیسے ڈوب سکتی ہے ضرور شریف میں دو مزے ہیں کسی عبادت میں یہ مزہ نہیں باق وقت دونوں لڈو ملیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پاک بھی زبان پر ہو اور حضور صلی اللہ وسلم کا بھی نام مبارک منہ سے نکلے ضرور شریف پڑھتے وقت تصور کریں امیجن کریں سوچے کہ میں روزے مبارک پر حاضر ہوں اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو بارش ہو رہی ہے اس کے چیٹے مجھ پر بھی پڑھ رہے ہیں یہ ہے دروشی پڑھنے کا طریقہ آپ ہمارے بزرگوں کو دیکھیں جن کی ہر سانس سنت فدا ہو رہی ہے جیسے میں نے ابھی بتایا حضرت مولانا محمد احمد صاحب کے خادم نے سنت کے خلاف حضرت کا کرتا اتار دیا تو مولانا محمد احمد صاحب نے فرمایا کہ مجھے دوبارہ کرتا پہناؤ کیوں تم نے سنت کے خلاف کرتا اتارا ہے پہلے سیدھے ہاتھ میں پہناؤ پھر پہلے سیدھے ہاتھ میں پہناؤ پھر بائیں ہاتھ میں آ, اتارو تو پہلے بائیں ہاتھ سے پھر دائیں ہاتھ سے یہ ہے عشق سنت آہ یہ کون سا عشق ہے کہ عربی لباس پہن کر اور گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار لیے چلے آ رہے ہیں نااز بلّہ گنگے بدر والا نقشہ پیش کر رہے ہیں یہ عشق سنت ہے یا سنت کا مذاق اڑانا ہے ساری سنتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں میں نے بھی یہ کتاب لکھی عزت والا کتاب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں دوستوں ان سنتوں میں کتاب کو پڑھ کر سنت کے مطابق عمل کیجیے مثلاً بخاری شریف کی روایت ہے جوتا پہننے کی سنت یہ ہے جب جوتا پہنے تو پہلے دائیں پیر میں پہنے جب اتارے تو بائیں پیر سے اتارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت گانا بجانا نہیں ہے آج امت گانا سننے کے لیے بے چین ہے کہتے ہیں جب تک گانا نہیں سنے مزہ ہی نہیں آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گانا بجانا مٹانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں اور آپ گانے بجانے کی آواز سن کر دونوں انگلیوں سے کانوں کو بند کر لیتے تھے تاکہ آواز نہ سنائی دے جو دن رات گانے سنتا ہے کہتا ہے میں آشی کے رسول ہوں اور ربی ال کے جلوس میں شریک ہوتا ہے جہاں زور شور سے گانے بجتے ہیں وہ کس منہ سے آشی کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے میوزک کے ساتھ وہ نہ شریف بج رہی ہے اور اس طرح اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویروں کو بھی منع فرمایا جہاں تصویر ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے لیکن عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں اور گھروں کو دیکھو تو عورتوں کی تصویروں سے تمام گھر بھرے ہوئے ہیں دوستو اصل ربیع الاول اس کا ہے جو رات دن ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھتا ہے سال میں ایک مہینے کے لیے نہیں ایک دن کے لیے نہیں بارہ ربیع الاول کے لیے نہیں جس کی ہر سانس بارہ ربی الاول ہے جو اللہ کے نبی کی سنت پر زندہ رہتا ہے ہر سانس میں سوچتا ہے اور اہل علم سے پوچھتا ہے کہ یہ خوشی کیسے مناؤں شادی کیسے ہو غمی کیسے ہو ساری سنتیں پوچھتا ہے اور سنت پوچھ کر سنت کے مطابق خوشی اور غمی کی تقریبات کرتا ہے ہم لوگوں کو بھی کام ہے شادی ہو سنت کے مطابق پوچھ یہ کریں اپنی برادی کو لات مار دیں برادری کو مت دیکھیں کہ ہماری لڑکی یا لڑکے کی شادی ہوگی برادری والے کیا کہیں گے یہ نالائق شخص ہے انتہائی یہ بزرگوں کی مجلس میں بھی آتا ہے اور شادی کے اپنی رائے پر عمل کرتا ہے نفس پرست ہے یہ شخص. یہ شخص تکبر بھرا ہوا انسان کے اندر ہمارے پاس بھی آتے ہیں مجلسوں میں اور جب شادی کا وقت ہوتا ہے سنت کے خلاف شادی پر عمل کر رہے ہیں میں تقریبات میں اصلاح کرائیے جو شیخ بتا اس پر عمل کرے خاندان والوں کی پرواہ کریں گے ایسے ہی نص پرستی رہیں گے بے چین پریشان رہیں گے होगी والی زندگی ہوگی ایسے شخص کی سادھی سیدھی بات کر رہا ہوں میں ڈائریکٹ فائر اس وقت <laughs> ساری سنتیں پوچھتا ہے اور سنت پوچھ کر سنت کے مطابق خوشی اور غمی کی تقریبات کرتا ہے تو جس کی ہر سانس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر فدا ہو اس کی ہر سانس بارہ ربیع الاول ہے اور بارہ ربیع الاول کو جلوس اور چراغا کرنا اگر اچھی چیز ہوتی تو صحابہ ضرور کرتے کیونکہ وہ جان فدا کرنے والے تھے یہ پروانہ شم رسالت تھے وہ اس پر ضرور عمل کرتے لیکن شریعت نے ان چیزوں کو منع کیا ہے اصراف اور فضول خرچی مت کرو آگ جلانا جگہ جگہ چراغ کرنا یہ ہندوؤں اور میوسیوں کا طریقہ جو آگوں کو آگ کو پوچھتے تھے ان کا طریقہ ہے بھائی بہرحال میں اپنے دوستوں سے کرتا ہوں جس مسجد میں رات دن سنتوں پر عمل ہو رہا ہے پانچوں نمازوں میں مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت السلاۃ والسلام علی رسول اللہ کا ورد ہو رہا ہے تو الحمدللہ ہمارا روزانہ بار ابھی الاول ہے جو کہ سنت ہے جب مسجد میں داخل ہو بسم اللہ پڑے اللہۃ وسلام علی رسول اللہ پڑے کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہمیں مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے کی سنتوں کو کیسے پتہ چلتا تو جو شخص آپ کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے اس کا روزانہ بار ربیع الاول ہے یا نہیں کیونکہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہی ہے کہ امت آپ کے نقش قدم کی اتباع کرے کیونکہ حضرت والا فرمان ہے حضرت والا کا شعر ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اللہ جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> یہ میرا ہی شعر ہے اس لیے میں, میں نے عرض کیا دیا ہماری مسجدیں صحابہ کے طریقے پر آباد ہے اگر سیدنا عمر فاروق اگر سیدنا اربو بکر صدیق حض عمر فاروق عثمان غنی حض علی رضوان اللہ علم اجمین نے مسجد نبی میں چراغا نہیں کیا الحمد للہ ہماری مسجد میں صحابہ کرام کی یادگار ہے خدا کی ناشقوں کی نقل کر کے ہمیں کوئی حطرت نہیں تم کچھ بھی کرتے رہو تم کچھ بھی کہتے رہو ہمیں اس پر کوئی ندامت بھی نہیں تم چاہے لاؤڈ اسپیکر پورا لگا کے ہمارے گھروں کے سامنے کر دو ہم کانوں میں روئی دے لیں گے بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں ان کی اتباع کی توفیق دی ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری زندگی صحابہ کی سنت کے مطابق ہو جائے جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں ہم یہ دعوی نہیں کرتے کہ ہم نے کامل اتباع کر لی لیکن ہم کم سے کم کچھ کوشش کرتے ہیں ان کے طریقے پر ہمارے ربی الاول گزرے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ربی الاول تھا جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ربی الاول تھا جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ربی الاول تھا جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ربی الاول تھا ہم ان صحابہ کے مطابق ربیلا اول گزارنا چاہتے ہیں ہم ایک سانس بھی حضور صلی اللہ کو بھولنا بے وفائی اپنے ایمان کا ضیا اور تباہ کاری سمجھتے ہیں یہ سچا رسول یہ بات کر سکتا ہے عجیب بات ہے میں نے کبھی نہیں سنی کسی سے کہ ہم ایک سانس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولنا بے وفائی اور اپنے ایمان کا ضیاع اور تباہ کاری سمجھتے ہیں ہم پناہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا کے مطابق نہ ہو ہم تو آنکھوں کو بھی آپ کی سننا کے مطابق استعمال کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا اے علی خبردار نہ محرم عورتوں کو مت دیکھنا نظر کی حفاظت کرو پس کسی امرت یعنی بے داڑی مجھ کے لڑکوں کو دیکھنا یا کسی کی ماں بہن اور بہو اور بیٹی کو دیکھنا یا اخبارات میں فلم ایکٹریس کی تصویر دیکھنا دیکھ دیکھ کر للچانا یہ ربی الاول کا حق ادا ہو رہے اکثر لوگ ان لوگوں کا یہ حال ہے کیمرے والے موبائل ہیں کیونکہ تصویر تو اور ان کے لیے مسئلہ ہی رہا اور خوب دیکھتے رہتے ہیں تصویریں بیٹھے ہوئے ہمارا سپے باندھا ہے داڑھی بھی ہے ٹوپی بھی ہے تصویریں بیٹھے ہوئے موبائل پہ دیکھ رہے آنکھوں کی یہ سنت ہے کہ جن چیزوں کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان چیزوں سے ہم اپنی آنکھوں کو بچا لیں جس نے یہ کر لیا نبی کی سنت اس نے ادا کر لی ربی الاول کی حقیقت اس نے پالی جس نے اپنی کان کو گانے سے بچا لیا اس نے ربی الاول کی حقیقت پالی جس نے اپنی زبان کو گنا سے بچایا جس نے اپنی شرمگاہ کو گناہ سے بچایا اپنی زندگی کو حرام کاریوں سے بچایا اللہ کے غضب اور قہر کے عوام سے بچایا اس کو ہر وقت ربیع الاول کی حقیقت حاصل ہے روزانہ درو شریف پڑھیے ہر وقت دعا کے آگے پیچھے درو شریف پڑھیے سبحان اللہ کسی وقت بھی ہمارا ہم سے الگ نہیں ہے, آگے فرما ہے سعیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر درو شریف نہیں پڑھو گے تو تمہاری دعا آسمان کے اوپر نہیں جائے گی لیکن آپ نے توحید کی حفاظت کے لیے اس درخت کو کٹوا دیا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کا سہارا لے کر صحابہ کو جہاد کے لیے بیت کیا تھا حضرت عمر نے اس کو کھٹوا دیا اس درخت کو بعد لوگ برکت کے لیے درخت کے پاس بیٹھ کر دعا مانگنے لگے تو حضرت عمر رضی تعالیٰ نے سوچا آج تو یہی لوگ, لوگ اس درخت کے لیے اس مبارک, اس مبارک سمجھ کر دعا کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے اس درخت سے پیٹ لگا کر پیٹ کا سہارا لگا کر صحابہ سے بیت لی تھی انکل اس درخت کو سجدے شروع ہو جائیں گے بالکل سہ بات ہوتی آج کل تو اگر ایسا ہوتا خدا کو چھوڑ کر درختوں کی پوجا شروع ہو جائے گی یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یقین تھا ان کی توحید کی ہمت تھی ایسے مبارک درخت کو کاٹ دیا تاکہ امت کا ایمان ضائع نہ ہو اور توحید جو مقصد ہے رسالت کا اس کو نقصان نہ پہنچے نبی کا مقصد یہ تھا کہ بندوں کو غیر اللہ سے اور باطل خداؤں سے کاٹ کر اللہ سے جوڑ دے ناؤزب باللہ نبی اپنی پوجہ کے لیے پوجا کے لیے نہیں آتا پیغمبر کا مقصد یہ کبھی نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے پوجے آپ نے منع فرمایا خبردار مین قبر کو عبادت گاہ مت بنانا آج کل کے لوگ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر بھی فتوا لگا دیں۔ کہ ناؤزب باللہ وہ بھی اول اللہ کے قائل نہیں تھے جہاں یہ بات بتا دوں۔ کہ ہم اول اللہ کے غلام ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہم اول اللہ کو نہیں مانتے وہ ہم پر بہتان باندھتے ہیں قیامت یہ ان کو جواب دینا پڑے گا ہم تو اللہ کے غلام ہیں ہمارے بزرگ چاروں سسروں میں بیعت کرتے ہیں ہم ہرکت ان لوگوں میں سے نہیں جو الی اللہ کو نہیں مانتے ہم اول اللہ کو خدا نہیں سمجھتے بلکہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ سمجھتے ہیں لیکن بات یہ ہے کیونکہ ہم خلاف سنت باتوں کو منع کرتے ہیں تو جو لوگ خلاف سنت کام تلا ہے وہ ہمیں اپنے کباب میں ہڈی سمجھتے ہیں <laughs> انہوں نے اپنے حلوے ماننے کے لیے ہمیں بدنام کیا ہے کہ ہم بزرگوں کو نہیں مانتے حکیم علامت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ نادانی سے انگریزوں کی چالوں کی وجہ سے ہم کو اللہ کا مخالف کہتے ہیں مخالف کہتے ہیں قیامت کے دن ہم کو بدنام کرنے کا اللہ کیا جواب دینا پڑے گا ان لوگوں کو ہم کیا جانے جو ہم اللہ کو نہیں مانتے ہم تو اللہ تعالیٰ کا کلام پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک صحابہ کے عمار جانتے ہیں اور مانتے ہیں ہمارا عقیدہ سُن لیجیے ہم علی اللہ کی جوتیوں کے خواب کے ذرات کو بادشاہوں کے تاجوں کے موتیوں سے افضل سمجھتے ہیں یہ علامہ انور شاہ کشمیر احمد الحفق کا اشاد ہے جنہوں نے اپنے شاگرد خاص مولانا عبداللہ شجاع آبادی سے اور دوسرے شاگردوں سے فرمایا تھا جب میں یہ بخاری شریف ختم ہوئی تھی کہ مولویوں بخاری شریف ختم ہو گئی لیکن بخاری شریف کی روح تب حاصل ہوگی جب کچھ دن کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھاؤ گے لہذا اب جاؤ اور کچھ دن کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھاؤ کچھ دن خدا کے آشوں کی محبت میں رہ لو تب پتا چلے گا کہ بخاری شریف کیا چیز ہے مورا گنگوئی نے فرمایا فرمایا کرتے تھے حدیث پڑھنے پڑھانے کا مزہ تو تب ہے تب پڑھنے جب پڑھنے والا بھی صاحب نسبت ہو اور پڑھانے والا بھی صاحب نسبت ہو اور نسبت سے کیا مراد ہے یعنی ولی اللہ اس کو اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق حاصل ہو یہاں پر ایک بات یاد آ گئی قرآن شریف میں کہ ہد ہت غائب تھا حج سلیمان سارے پرندوں کو جمع کر کے پوچھا کہ کہاں ہاں اور کسی خاص مقصد کے لیے غائب نہیں ہوا تو آج میں اس کو ذوا کر دوں گا اتنے میں حاضر ہوا ہو گیا حضرت سلیمان السلام نے فرمایا اے ہد تو کہاں گیا تھا اس نے کہا بما لم من میں آپ کے پاس ایسی خبر لایا ہوں جس کا علم آپ کو نہیں ہے اب بتائیے نبی کے علم میں غیب کی نفی کر رہا ہے دیکھا آپ نے کیا بھی گمراہ نکلا اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں علم غیب صرف اللہ کو ہے داعشت سے رضی اللہ تعانہ کا ہار گم ہو گیا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا تلاش کرو اس جگہ پانی نہیں تھا تو تیمم کر کے نماز پڑھنے کی آیت نازر ہوئی جب قافلہ تیمم کر کے نماز پڑھ چکا اور آگے روانہ ہوا تو اون اٹھا جس کے نیچے ہاتھ چھپا ہوا تھا اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو ہار کا بھی تو علم ہوتا آپ بتا دیتے کہ ہار اونٹ کے نیچے ہے کیا نبی ایسا کر سکتا ہے کہ اس کو علم ہو کہ ہار اونٹ کے نیچے ہے اور صحابہ بے چین ہو اور پریشان ہو اور وہ نہ بتائے لیکن افسوس ہے ان پر جب تک ان کو شرک کی چٹنی نہ مل جائے اس وقت ان کو مزہ ہی نہیں آتا آپ سنیے گا لاکھ علی سنا دو میں ان کو مزہ نہیں آئے گا لیکن اگر یہ سنا دیجیے کہ شیخ عبد القاعد کی گیارہویں شریف کی بریانی کی ایک ہڈی کا ہوا لے گیا اس کی گرفت سے چھوٹ کر قبرستان میں گر گئی تو گیارہویں شریف کی بریانی کی ہڈی کی برکت سے سب قبرستان والوں بخش دیے گئے آ ایسی واہیات باتوں سے ان کو بڑا مزہ آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت کے بیان میں ان کو مزہ ہی نہیں آتا پیروں کو خدا سے بڑھاتے ہیں خدا فرما چکا خورہ کے اندر میرے محتاج ہیں پیرو پیمبر وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے جسے تم مانگتا ہے اولیاء سے اور یہ اللہ کا وسیلہ تو جائز ہے لیکن ان سے براہ مانگنا شرک ہے کسی قبر سے کہنا ہمیں بچہ دے دے ہماری روزی نہیں ہے ہمیں رز دے دو یہ بالکل کفر ہے ایسا شخص کافی روکا جہنم میں جائے گا لیکن یہ کہنا یا اللہ اپنے مقبول بندوں کے صدقے میں اپنے اولیاء کے صدقے میں اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے بتا دیا کہ انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ جائز ہے یعنی ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا جائز ہے اور براہ راست اور اولیا کی قبروں سے مانگنا ہی شرک ہے خیر یہ چند باتیں عرض کر دی تاکہ آپ کی معلوم ہو جائے آپ کو کہ مسجد اشرف میں چراغہ کیوں نہیں ہوا شکر ادا کرو کہ صحابہ کے مطابق ہمارا ربیلا اول گزرا ہے سیدنا ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ نے اگر مسجد نبوی میں چراغہ نہیں کیا تاج الحمدللہ ہماری مسجد میں بھی چراغہ نہیں ہوا الحمد للہ یہاں سنت کا نور ہے سنت کا چراغ دل میں جلاؤ سنت پر عمل کرو ایک سنت کا نور سورج چاند سے بڑھ کر ہے جس نے سنت پر عمل کر کے سنت کا نور حاصل کر لیا اس کو ان چراغوں سے ان بلبلوں سے کیا نسبت ان بلبوں سے کیا نسبت بلبلوں سے نہیں بلبوں سے <laughs> اس کے دل میں تو سورج اور چاند سے زیادہ نور آ گیا کیونکہ سورج اور چاند مخلوق کا نور ہے اور دباع سنت سے اللہ کا نور دل میں آتا ہے خالق کا نور تسخیر محر و ماہ مبارک تمہیں مگر دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں ان کے دل میں اگر روشنی ہوتی تو جماعت سے نمازے ادا کرتے ان کے چہروں پر داڑیاں ہوتی گھروں میں تصویریں نہیں ہوتی کیا حضور صلی اللہ علیہ اس لیے تشریف لائے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ربی رول میں امت آپ کی محبت میں شیر پڑھ لے جلوس نکال لے اور گھوڑے پر بیٹھ جائے بعض علاقوں میں ناوز باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دکھائی گئی اور آپ کی والدہ کی آواز نکالی گئی گویا کے نو مہینے پورے ہو گئے اس کے بعد ایک عورت نے تکلیف میں رونے کی آواز نکالی اور پھر ایک بچے کی پیدائش دکھائی گئی وہ بچہ کی کی کر رہا ہے اور کہا گیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے یہ کیا ہو رہا ہے ذرا سوچو یہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے نہیں یہ عشق رسول یا گستاخی ہے ان حمافتوں پر دل خون کے آنسو ہوتا ہے اور آج کل وہ نقلی منا دیتے ہیں بیت اللہ شریف اور روزہ مبارک چکر لگا رہے لوگ میرا مقصد اس مضمون سے یہ تھا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہماری اس مسجد میں چراغا نہیں ہوا صحابہ کے طریقے کی اتباع کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی یہ ڈے منانا موت اور پیدائش کا دن منانا اسلام میں نہیں ہے یہ یورپ سے آیا ہے کافروں سے آیا ہے آپ ہمیں ایک مثال بتا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کا ڈے منایا ہو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ڈے منایا ہو کسی صحابی نے بیاطمہ بی رضی اللہ تعالیٰ کا ڈے منایا ہو صدی کے اکبر حضر عمر فاروق نے کسی کا ڈے منایا ہو جب حضور صلی اللہ علیہ نے نہیں منایا صحابہ نے نہیں منایا تو ہم کیوں منائے اللہ تعالیٰ اپنے سلیم عطا فرمائے ایسے لوگوں کو ان کے مقتدا اور گمراہ کرتے ہیں کہتے ڈے مناؤ خوشی مناؤ حلوہ ضرور پکاؤ کیا خوشی کا طریقہ ہے خوشی کا طریقہ گنا چھوڑنا ہے خوشی کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ پیدا کرنا ہے یہ ہے اصلی خوشی کوئی بیٹا ابا کو رات دن حلوہ لیکن ابا کی مرضی کے خلاف چلے تو کہ ابا خوش ہوں گے شب برات میں حلوہ کھا لیا تو کہا صاحب یہ نبی کی سنت ہے کیونکہ عہد کے دامن میں آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے تھے اور بقول ان کے حد اویس نے اپنی بتیس دانت توڑ لیے تھے کہ معلوم نہیں کون سا دانت شہید ہوا ہے چلو ہم مان ہی لیتے ہیں انہوں نے بتیس دانت توڑ دیے تھے پھر ان کی اما نے ان کو حلوہ کھلایا اب یہ کہتے ہیں ان کی اتوا میں ہم شبِ برات کا حلوہ کھاتے ہیں لیکن ذرا اس کی حقیقت بھی سن لیجیے یہ جنگیں عہد شہوال میں ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندا <coughs> شہید ہوئے تھے لیکن حلوہ جو ہے شاہبان میں دو مہینے ایڈوانس یعنی پیشگی کھا رہے ہیں معلوم ہوا سب حلوہ کھانے کی ترکیبیں ہیں من گھڑت باتیں بنائی ہیں وحس کرنی کی بتیس دانت توڑنے والی سننا تو مشکل تھی है? دانت ہی توڑ دیے <laughs> بتیس دانت توڑنے والی سننا تو مشکل تھی کہ پتھر کے بٹے سے دانت توڑنے پر پڑتے لہذا وہ چھوڑ دی لیکن نرم حلوہ سارا نکل گئے دوستوں میں سے نرم چارہ نگل لو دو سنتوں میں سے دو سنتوں میں سے نرم چارہ نگل لو اور مشکل, مشکل والی چھوڑ دو کیونکہ استادوں سے سنا ہوگا سوالات میں جو, جو آسان سوال ہے اسے حل کر لو مشکل سوال چھوڑ دو پھر عبادت کی رات کو شیطان نے کیا کیا حلوہ ٹھسوا کر پیٹ میں جلوا بلوا مچا دیا جب زیادہ حلوہ کھائے گا تو پیٹ میں ریا کے دباؤ سے بلوا مچے گا جب کھٹا کھٹ خٹ ہوا نکلے گی اور وضو نہیں رہے گا عبادت کیسے کرے گا اس لیے شیطان نے کیا چال چلی خوب ٹھسوا دیا اور حلوہ اور, حل... اور حلوے نے مچا دیا بلوا پھر کیسے نظر آئے گا خدا کا جلوہ اللہ تعالیٰ گمراہی سے اپنی پناہ میں رکھے بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور آپ کی ایک ایک سنت پر جان دینے کی توفیق ادا فرمائے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو وہاں سینوں میں بھر دے اور بلا افتقاق سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہم سب کو خواب میں کر دے ہم اس قابل نہیں ہمیں اس کا استحقاق نہیں ہے لیکن آپ کریم ہیں آپ بھی کریم آپ کا نبی بھی کریم یا رب تو کریمی اور رسول تو کریم یا اللہ تو بھی کریم تیرا نبی بھی کریم دو کریموں کے کرموں میں ہماری کشتی ہے یا اللہ اپنی رحمت سے سرور عالم صلی اللہ وسلم کی زیارت ہم سب کو خواب میں نصیب فرما دے اور خواب میں زیارت سے بڑھ کر بھی ایک نعمت اور ہے کہ آپ کی سنت پر عمل کی توفیق اور آپ کی نافرمانی فرمانی سے بچنا بس اے اللہ یہ نعمت بھی عطا فرما دے اور اپنی اور اپنے نبی کی محبت سے ہمارے سینوں کو لبریز فرما دے اور جو لوگ آپ کے فرامین فراہمی نے عالیہ کو پاش پاش کر رہے ہیں اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم آپ کے فرمانے علیشان کو سر آنکھوں پر رکھ کر اس پر عمل کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سچی اتباع سنت اور صحیح اور حقیقی ربی اول نصیب فرمائے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اتباع والی نصیب فرمائے اور جذبہ ایمان اور جذبہ محمد رسول حضرات صحابہ والا ہم سب کو نصیب فرمائے اور جو اللہ کے یہاں مقبول ہے جس سے خدا راضی ہے جن سے راضی ہونے کی سننا سند اللہ نے قرآن میں دی دیمد الحمدللہ ہماری یہ ہمارا یہ عمل ان کے طریقے پر ہے جن سے اللہ راضی ہے صحابہ کے طریقے خلاف جو ہیں ان کے لیے رضامندی کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بداعت سے محفوظ فرمائے آمین وہ آخر و داوانہ ہمیں سب باتیں معلوم تھی مگر تکرار ضروری ہے اس مہینے میں تاکہ ہم لوگوں کو احساس سے کمزوری نہ ہو ایک بہت خاص بات خوشگوار دواری زندگی سے بڑھ کے سنانی کی پندرہ منٹ ہیں ابھی ساڑھے سات میں فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح من سنتی. نکاح میری سنت ہے اور جو نکاح کی سنت ادا نہ کرے میری سنت سے اراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے اس حدیث کی شرح کیا ہے اگر کوئی مجبور ہے اس کے کچھ حالات خاص ہے مثلا اللہ تعالیٰ کی محبت کا کوئی حال غالب ہو گیا شادی کی ذمہ داریاں قبول نہیں کر سکتا بیوی بچوں کے حقوق کما حق ادا نہیں کر سکتا تو یہ اراض نہیں ہے لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے بلا عظور سنت سے احراض کرتا ہے سب وہ اس وعید کا مستحق ہے لہٰذا بدگمانی نہ کیجیے کیونکہ بعض بڑے بڑے علماء اور اللہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے شادیاں نہیں کی ہر چنانچہ بشر حافی رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے ولی جی ان کو دیکھ کے امام احمد بن حمبل بھی کھڑے ہو جاتے تھے مسلم شریف کی شرح لکھنے والے علامہ محی الدین ابو ذکری نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شادی نہیں کی تھی علامہ تفتانی رحمتہ اللہ نے بھی شادی نہیں کی ان حضرات کی شادیاں نہیں ہوئی کچھ ان کی مجبوریاں تھیں اور مجبوریاں کیا تھیں اس پر ایک شیئر سنیجئے ہم بتاتے کسی اپنے مج... کسی اپنی مجبوریاں رہ گئے جانے میں آسماں دیکھ کر بیویاں بھی ایسا ہی شیر پڑتی ہیں جب شوہر ستاتا ہے ہر وقت کٹ کٹ کٹ کٹ, کٹ کرتا رہتا ہے تو وہ بھی آسمان کی طرف دیکھتی ہیں بال یہ شیر پڑتی ہیں ہم بتاتے کسی اپنی مجبوریاں رہ گئے جانے میں آسماں دیکھ کر یہ سوچتی ہیں نہ ہوئے ہم مرد اور یہ میری بیوی ہوتا تو پھر ہم بھی بتاتے لیکن ساتھ ساتھ بیویاں بھی سن لیں کہ اپنے شوہروں کی اتنی عزت ادب کرو اگر ان سے زیادتی بھی ہو جائے تو ان کی بڑائی اور عظمت کے خیال سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کو معاف کر دو ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھو حدیث میں آتا ہے شوہر اگر ناراض ہو جائے تو عورت کا کوئی عمل قبول نہیں چاہے ساری رات تصبی کھٹکھٹاتی خٹ رہے بیویوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے اللہ نے شوہروں کا درجہ اتنا بلند کیا ہے اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو شوہروں کو جائز ہوتا لیکن جائز نہیں ہے اس لیے اس کا حکم نہیں دیا گیا سجدے کے لائے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں لیکن ہمیشہ یاد رکھو ماں باپ پر بھی فرض ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سمجھاتے رہیں کہ شوہر کی طرف سے کچھ کرواہٹ بھی آ جائے تو برداشت کرو اس کے ہاتھوں سے تمہیں نعمتیں بھی تو مل رہی ہیں خون پسینہ کر کے کما کے لاتا ہے اور تم چولہے کے پاس چپاتی پکا دیتی ہو چپاتی پر خیال آیا کہ چپاتی کا نام چپاتی کیوں ہے چپت کا نام چپت کیوں ہے چپت اور چپاتی میں کیا مناسبت ہے چپاتی جب پکتی ہے تو چپ چپ چپ کی آواز آتی ہے اور چپت بھی چپت میں بھی ایسی آواز آتی ہے گنجے ٹن پر چپاتی چپت لگاتے ہیں نا لگاتے ہی ہیں بچے لگاتے ہیں بس چپت پر سے چپاتی بن گئی ذرا لغت کی حقیقت بھی اس فقیر سے کبھی کبھی سن لیا کرو اور چپت پر ایک قصہ بھی سن لیجئے ایک شاعر تھا انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ شاء اللہ دہلی میں ایک نواب صاحب کا مہمان ہوا اس وقت انشاءاللہ اللہ خان ننگے سر تھا اور نواز صاحب کے ادب کی, کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے نواب صاحب نے مزاحن ذرا جھک سرازہ جھک کر اس کے سر پر ایک چپت مار دیا مطلب یہ تھا کہ ننگے سر کیوں کھا رہے ہو اس نے سر جھکائے ہوئے ہی کہا اللہ میرے والد صاحب کو بخشے مجھ کو ایک نصیحت فرمایا کرتے تھے بیٹا ننگے سر کبھی مت کھانا ورنہ شیتان چپت مار دیتا ہے <laughs> نواب صاحب کے تو ہوش اڑ گئے ظالم نے مجھے شیطان بنا دیا ویسے <laughs> یہی ہے کہ کھانا جو ہے چاہیے اب دوسری حدیث کا ترجمہ سن لیجئے بخاری شیخ کی روایت ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے المرتا السلام عورتیں مسلے پسلی گے ہیں क्योंकि ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی فصلوں سے ہم آپ کو فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں بتائیے ان میں ٹیڑھا پن ہے یا نہیں سب کی ٹیڑھی ٹیڑھی ہے لیکن ٹیڑھی پسلوں سے کام چل رہا ہے یا نہیں یا کبھی جنا اسپتال گئے ان کو سیدھا کر دو انفن تھا کثرتا الفاظ نبوت یہ ہے اگر تم ان کے سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے مطلب یہ کہ ان کو زیادہ مت چھیڑو ان کے ٹیڑھے پن بڑا طلاق تک نوبت پہنچے گی بچے الگ گالیاں دیں گے کیسا ظالم باپ تھا ہماری ماں کو چھوڑ دیا بیوی کو یاد کر کے تم بھی رو گے جب لوگ سنیں گے کہ تو پھر, تو پھر ایسے آدمی کی دوسری شادی بھی نہیں ہوتی کہتے بڑا غصے والا خطرناک آدمی ہے دیکھو ایک طلاق تو دے چکا ہے کہ ہماری بیٹی کا بھی یہی اثر نہ کرتے اس سے شادی نہ کرنا لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتمتا جیسے ٹیڑھی پستیاں کام دے رہی ہیں ایسے ہی ان سے کام چلاتے ہو ان کے ٹیڑے پن پر صبر کرتے ہو اگر تم ان کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے اس حدیث سے پاک کی شرح میں علامہ قسطانی فرماتے ہیں فی حاضی الحدیثی تعلیم الحسانی اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ بیگیوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ اور رفتنا ان کے ساتھ نرمی کرنا بہت زبردست نصیحت ہے ان کے ساتھ بیویوں کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے ہننا ان کی اخلاقی ٹیڑھے پن پر صبر کرتے رہنا لہتے ہننا کیوں کی ان کی عقل کمزور ہوتی ہے دیکھیے آپ کا کوئی بچہ اگر نادان ہو تو آپ اس کو برداشت کرتے ہیں ارے بھائی اس بچے کی عقل ذرا کم ہے بلکہ دوسروں سے بھی کہتے ہیں اگر میرا بچہ کچھ کہتے تو خیال نہ کیجیے گا اس کی عقل کی اسکرو تھوڑی سی ڈھیلی ہے <تصفح> عورتوں کی عقل تھوڑی سی کم ہوتی ہے یہ ناقصات القل ہے جب عقل ان کی ناقص ہے تو ناقص القل کی بات برداشت کر لینی چاہیے یہی سوچ کی عقل کی کمی سے ایسا ہے اگر آپ پانچ روپے کی دوا لائیں یہی کہیں گی کہیں سے گھاس پھوس اٹھا کے لے آیا ایک عورت نے پوچھا ارے بہن تیرا شور تیری کچھ جوتی وغیرہ لاتا ہے تو ہاں کچھ لیتڑے پہنا دیتا ہے چپل <laughs> کو لیتڑے کہا پوچھا کپڑے بھی پہنا دیتا ہے ہاں کچھ چیچڑے پہنا دیتا ہے کہا کچھ اچھے اچھے برتن چینی کی پیالیاں وغیرہ بھی لاتا ہے اور کو پال میڈ ان جاپان کے کہا ارے کچھ نہ پوچھو کچھ ٹھیکرے لائے دیتا ہے تو عورتوں کی ایسی تو ٹھیکرے چیترے اور لیچڑے پہ لڑ رہی تو عورتوں کی ایسی باتوں کو معاف کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی عقل ناقص ہوتی ہے لیکن حضور صلی اللہ وسلم فرماتے ہی ان کی عقل تو ناقص ہے بڑے بڑے عقل والوں کی عقل اڑا دیتی ہے لہٰذا نامحرم عورتوں سے نظر بچا کر رکھنا بڑے بڑے پروفیسر ایم ایس پی ایچ ڈی کیے ہوئے اور بڑے بڑے گریجویٹ اور بڑے بڑے ملا اگر نظر کی حفاظت نہ کرے تو سمجھ لو پاگل ہو جائیں گے اس لیے نظر کی حفاظت بھی فرض کر دی کہ نامحرم اجنبیا کو مت دیکھو غرض اس حدیث پاک میں عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے ان کے ٹیڑے بند کو برداشت کرنے کی تعلیم ہے ان کو تھوڑا سا ناس کا حق بھی شریعت نے دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ جب تجھ سے روٹ جاتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تو آج کل مجھ سے روٹی ہوئی ہے حتمائی عائشہ سے دیگر عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر پیدا ہوں میں روٹنے کا علم آپ کو کیسے ہوتا ہے فرمایا جب تو روٹ جاتی ہے کہتی ہے اور رب بھی ابراہیم ابراہیم کے رب کی قسم اور جب خوش رہتی ہے اور رب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم دیکھا پیغمبر ہو کر اتنی عزت اور ہابرو والے ہو کر آپ نے برداشت کیا ذرا بھی ناگاواری نہیں ہوئی بیویوں تھوڑا سا ناد کا بھی حق ہے بعض لوگ خود کو صرف حاکم سمجھتے ہیں کہ میں بیوی پر حاکم ہوں النساء کی آیت سے اپنی حکومت قائم رکھتے ہیں لیکن فرمایا شاہ ابرا صاحب رحمت اللہ نے بے شک عورتوں پر آپ کی حکومت ہے لیکن شریعت کے معاملے میں اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرنا چاہے کہ ٹی وی لے آؤ وی سی آر لے آؤ تصویریں لگاؤ مجھے سنیما دکھاؤ تو وہاں آپ حکومت چلائے ہرگیز ایسا نہیں ہوگا لیکن اگر وہ کہ ایک میرنڈا پلا دو پھر یہ فریمت کو اس وقت موڈ ٹھیک نہیں ہے دفتر میں اور افسر سے لڑائی ہو گئی تھی ان کی محبت کے جو حقوق ہیں ان کو ضرور پورا کرو اس میں ذرا بھی کوتا نہ کرو بیوی کے منہ میں لکما ڈالنا بھی سنت ہے بیوی سے آپ کا ایک تعلق حاکمیت کا ہے دوسرا محبیت کا ہے اس کا آپ سے تعلق ایک طرف محکومیت کا ہے دوسری طرح محبوبیت کا بھی تو ہے محبت کے حقوق بھی ادا کرو گھروں کی زندگی نہایت سکون اور چین کی ہو جائے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اتمائی عشاء سے رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کے بعد گھر میں تشریف لاتے تھے اس پر ان کے دو شعر ہیں فرماتی ہیں لنا شمسن شمس وَشَمْسِ خَيْرٌ مِّن شمس شَمْسِ السَّمَاءِ ایک میرا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے اور میرا سورج آسمان کی سورج سے بہتر ہے شمسی وَشَمْسِ باد بَعْدَ الْعِشَاءِ کیونکہ آسمان کا سورج تو بعد فجر طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے یہ اور فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے اپنے گھر والوں کو سلام کرتے تھے آج یہ دونوں سنتیں چھوٹی ہوئی ہیں ہم آتے ہیں تو گھر والوں کا سلام بھی نہیں کرتے اور مسکراتے ہوئے بھی, بھی نہیں آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا کتنا بند تھا الاحزان یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ سنت طرف نہیں فرمائی اللہ پاک ہم سب کو توفیق کا فرمائے اور تیسری ایک حدیث کا ترجمہ یہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ عزم سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو سادگی ہو سادگی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں لیکن آج کل برکت والا نکاح کون سا سمجھا جاتا ہے جس میں شامیہ نہ لگا کر پورے پارک پر قبضہ کر لیا جائے پچاس ہزار سے کم بجلی کا بل نہ آئے اس کے بعد کھڑے ہو کر کھانا کھلایا جائے سب کھڑے ہو کر میزوں پر کھانا کھا رہے ہیں قلول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتا ہے یہ آیت تو کافروں کے لیے لیکن افسوس آج ہم لوگ انہیں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں دعوتوں میں کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں حالانکہ اس مدینے والے رسول سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو برس پہلے اعلان فرمایا تھا کھڑے ہو کر کھانا مت کھانا پانی مت پینا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انل اکلی و شربی خواہ مند لیکن آج اس کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے اس کے بعد اور زیادہ برکت وہاں نکاح آج کل کیا ہوتا ہے ویڈیو فلم بنتی ہے بعض دین دار اور داڑھی والے بھی اس وقت بیٹھے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں جائز نہیں ہے وہاں بیٹھنا فوراً اٹھ جانا واجب ہے اس مجلس سے جہاں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی شروع ہو جائے مثلاً ریکارڈنگ شروع ہو جائے یا تصویر کھینچنے لگے یا ٹی وی اور فلم چلنے لگے اللہ کی محبت کا حق یہ ہے کہ منہ تک آئے ہوئے لقمے کو واپس پلیٹ میں رکھ کر ایسی مجلس سے فوراً اٹھ کھڑے ہو پھر اس کے بعد اور کیا ہوتا ہے وردی پوش ملازم رکھے جاتے ہیں بازے بینڈ باجے بھی بجواتے ہیں عجائب خانے سے آتی بھی آتا ہے ہمارے خاندان میں دور کے اشتہار میں شادی ہو رہی ہے چار گھوڑے اسپیشل نسل کے انہوں نے ہائر کیے ہائر کیا نہیں کہیں گے سفید گھوڑے اس سے برات آئے گی لڑکا لے کر آئے گا تو عجائب خانے سے ہاتھی بھی آتا ہے یہ کون سا طبقہ ہے جھونپڑوں میں رہنے والے چوراہوں پر زکات لیتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا شادیوں میں چڑیا گھر سے کرائے پر ہاتھی لاتے ہیں بینڈ بازا وردی پوش ہوتا ہے ایسوں کو زکات دینا حرام ہے ان کے بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں زکات ادا نہیں ہوتی پیشہ ور مت دیجیے پیشاور جو ہوتے ہیں نا مانگنے والے ان کو نہیں دینا چاہیے مدد کرنا ان کے اس فیل حرام پر ہے یہ تو معاشرے کی بنائی ہوئی رسوم کی نحوس ہے جس کو ناؤز بلّہ برکت کہا جا رہا ہے لیکن اصل برکت کیا ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے برکت والا نکاح کیا ہے سرو مہونہ جس سے میں کم خرچ ہو ولیمہ میں بالکل سادہ کیجیے اپنی حیثیت کے موافق دس بیس کو بلا لیجئے بس کافی ہے کوئی دس ہزار کا ولیمہ واجب نہیں ہے ڈیکوریشن کوئی ضروری نہیں اپنے کمرے ہی میں کھلا رہی ہے میرج ہال میں پیسہ ضائع کرنا کیا ضروری ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی سن لیجیے یہی پیسہ بچا کر اپنی بیٹی کو دے دیجیے داماد کو دے دیجیے یہ اپنے لیے رکھ لیجیے اب تو صحیح میاں ایسی کیا ولی باپ ہو دس بارہ آدمی تھے یہ ان کے ان یہ کوئی کوالٹی نہیں ہے یہ احمد کی صوبت کی برکتیں ہوتی تو ڈیکوریشن کوئی ضروری نہیں اپنے کمرے ہی میں کھلا دیں میرےج ہال میں پیسہ کرنا کیا ضروری ہے ساتھ ساتھ یہ بھی سن لیجیے یہی پیسہ بچا اپنی بیٹی کو دے دیجئے دھماز دام, کو دے دیجئے یا اپنے لیے رکھ لیجئے ورنہ پورے پارک پر شامی نے لگا کر دس ہزار آدمیوں کو کھلایا جب لوگ نکلنے لگے تو بڑے صاحب گیٹ پر کھڑے ہو گئے دیکھو لوگ میری کتنی تعریف کرتے ہیں لیکن کیا سن رہے ہیں آپس کہتے جا رہے ہیں ارے یار گوشت میں اتنا گھی ڈال گیا تھا پوچھو مت کھائے نہیں گیا یہ لیے ڈالا تھا کہ زیادہ خرچہ نہ ہو <laughs> اور دوسرا کیا ارے یار نمک بہت تیز تھا میرا تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا تیسرا کہتا ہے اما یار ایک بات سنو گوشت کیا تھا چمڑا تھا کھینچتے کھینچتے جبڑا ہی تب گیا جبڑا ہی پورا دکھ گیا گیا اب بڈے کا گوشت تھا چوتھا کہتا ہے کچھ مت پوچھو معلوم ہوتا ہے دہلی والے اتنی مرچیں ڈال دی اس وقت پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ صبح کو وہ مرچ اپنا کرتب دکھائے گی مرز ظالم جدھر سے گزری ہے اپنا کرتب دکھا کے گزری ہے مرچ پر ہی میرا شیر ہے صبح پتہ لگے گا پیچش لگ گئی یا ڈائریا شروع ہو گیا موشن ہو گیا دس بدس جنگ کا عالم کیا غذل کا جمال گوٹا تھا لہٰذا فضول پرچیوں کو چھوڑیے سادگی سے کام کیجیے زیادہ دعوتوں کو فائدہ نہیں مدی نے پاک میں ایک صحابی نے شادی کی اتنے غریب تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ولیمہ نہ دی آپ نے دریافت فرمایا کیا تم نے شادی کر لیج کیا ہاں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترمیزی میں آتا ہے تو حدیث کی کتاب ہے تو حضور صلی اللہ علیہ نے ناراضگی ظاہر نہیں کی تم نے مجھ کو کیوں نہیں پوچھا آج تو خاندان والے لڑتے ہیں تم نے ہمیں نہیں پوچھا چلو آئندہ ہم تمہاری کسی خوشی میں شریک ہی نہیں ہوں گے یہ سب جہالت کی باتیں ہیں غرض جتنا کم خرچ والا نکاح ہوگا سمجھ لو برکت والا ہوگا خرچ پر یاد آیا حکیم ملمت رحمۃ اللہ بیویوں کا ایک حق لکھا ہے ملکو ذات کمانات میں کہ بیوی کا ایک حق یہ بھی ہے ہر مہینے اس کو کچھ جیب خرچ دے دو پاکٹ منی دینی چاہیے اس کا حساب بھی نہ لو کیونکہ وہ مجبور ہے آپ کی دستیں لگر ہیں کما نہیں سکتی اب اس کا بھائی آیا یا چھوٹے چھوٹے بھانجے بھتیجے آئے ہیں اس کا جی چاہتا ہے ان کو کچھ تحفہ ہدیہ دے دوں کہاں سے دے گی لہٰذا اپنی اپنی حیثیت کے موافق کچھ رقم اپنی بیویوں کو ایسی دے دیجئے کہ بعد میں اس کا کوئی حساب نہ لیجیے اس سے کہہ بھی دیں یہ رقم تمہارے لیے ہے جہاں جی چاہو خرچ کرو اب ایک اور مسئلہ سن لیجئے آج کل یہ مسئلہ مکان اور غیرت کا بنا ہوا ہے عورت کو دبا کر رکھو سب سے بڑی مردانگی سمجھی جاتی ہے بیوی بی کو روب میں رکھو بعض علاقوں میں یہ رواج سنائے پہلی رات بیوی بی کی خوب پٹائی کرتے ہیں تاکہ روب رہے کیا جہالت اور ظلم ہے اللہ تعالیٰ جہالت سے محفوظ فرمائے برعکس ہمارے نبی حکم صلی اللہ علیہ علسم کا رسونا کیا ہے ہماری ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کر رہی تھی اپنے سالانہ خرچے کے لیے کچھ بات چیت ہو رہی تھی ذرا کی آواز بھی تیز تھی اتنے میں ہت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو سب خاموش ہو گئی حد عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے بیبیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم عمر کے ڈر سے خاموش ہو گئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز باتیں کر رہی تھی ہماری ماؤں نے کہا اے عمر تم سخت مزاج ہو ہمارا پالا رحمت اللّہ عالمی صلی اللہ علیہ وسلم سے علامہ آلوثی تفسیر تفصیل و عنوانی میں حدیث نقل کی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ غلیم نہ کریمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا مزاج بیان فرما رہے ہیں جو شوہر کریم ہوتا ہے اللہ والا ہوتا ہے شریف التباء ہوتا ہے حلیم المزاج ہوتا ہے یہ عورتیں اس پر غالب آتی ہیں کیونکہ وہ بھاگ جاتی ہیں بھائی ہمیں کچھ نہیں کہے گا ڈنڈے نہیں مارے گا انڈے تو کھلاتا ڈنڈے نہیں مارے گا سختی نہیں کرے گا تو ان کی آواز بھی ذرا تیز ہو جاتی ہے اس سے تیز بول جاتی ہیں وہی اغلی من <لَحِمُن> نہ اور کمینے لوگ ان پر غالب آتے ہیں ڈنڈے اور جوتے کے زور سے گالی گلوچ سے اپنی بد اخلاقی سے اور حضور فرماتے ہیں کریم مغلوبہ پس میں محبوب رکھتا ہوں قریب رہوں چاہے مغلوب رہوں چاہے ان کی آوازیں تیز ہو جائیں لیکن میری اخلاق کی بلندیوں میں ذرا فرق نہ آئے میرے اخلاق کریمانہ رہیں آہ کیا بات فرمائی ولابو نقونا لحیمن غالبا اور اپنے اخلاق کو خراب کر کے منہ سے سخت بات نکال کر کمینہ بد اخلاق ہو کر ان پر غالب نہیں آنا چاہتا امت کی تعلیم کے لیے آپ نے عنوان اختیار فرمایا تاکہ میری امت کے لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ کمینہ پن اور اخلاقی نہ کریں ورنہ آپ وسلم تو اخلاق کے اعلیٰ ترین بلندیوں پر فائز تھے ان نقلوں کے نظیم مرزا مظہر جانے جانا بہت نازک نزاش تھے لیکن بیوی بی بی بڑی کڑی ملی تھی ایک مریض نے حضرت آپ نے ایسی بد مزاج عورت سے کیوں شادی کی پرمایا مظہر کو سارے عالم میں جو اللہ نے عزت دی وہ اسی بیوی بی کی کڑواہٹ پر صبر کی برکت سے دی ہے سارے عالم میں میرا ڈن کا اللہ نے پٹوا دیا بس اتنا کافی ہے آہ اور ایک بات حضباب نے بہت ڈر سے فرمائی آپ خود سوچیے اگر آپ کی بیٹی بد مزاج ہو غصے والی ہو کوئی داماد اس کو برداشت کر رہا ہو تو آپ کیا کریں گے اس داماد کی تعریف کریں گے یا نہیں اس سے محبت کریں گے یا نہیں کریں گے کہیں کہیں گے میرا داماد نہا شریف اور لائق ہے میں نالائق بیٹی سے نباہ کر گیا اگر آپ کے پاس جائداد ہوگی تو اس کے نام لکھ دیں گے اللہ کی بندی اگر نالائق بھی ہے آپ اس سے نباہ کر کے دیکھیے پھر اللہ سے کیا انعام ملتا ہے تھوڑے سے عمل سے آپ انشاءاللہ اللہ ولی اللہ ہو جائیں گے دنیا کی تاریخ گواہ چلی آ رہی ہے اس بات پر بس مضمون ختم ہو گیا لہٰذائیں دعا کی اسی دعا کو ہم لوگ بھی کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بیو کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے بیو کو بھی توفیق عطا فرمائے اپنے شوہروں کو خوش رکھے اللہ اے اللہ یہاں نکاح ہوا تو, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی نکاح میں برکت ڈال دے اولاد بھی عطا فرمائیے دونوں میں خوب محبت سے گزارا ہو کبھی کسی قسم کی نعت پاکی نہ پیدا ہو اللہ تعالیٰ آپس میں شیر و شکر بنا دے اور سننا کے مطابق جو نکاح ہوا ہے اس کو قبول فرمائے دیکھو دوستوں دولہا کے گلے میں کوئی ہار بھی نہیں ہے ہار وغیرہ سب رسومات ہیں فضول رسمیں ہیں پیسے کا ضیاع ہے یہ ہارنے کا دن نہیں ہے جیتنے کا دن ہے جو ہار پہنتا ہے اپنے ہارنے کا سامان کر رہے ہیں دیکھیے پاجامہ بھی سے اوپر ہے اللہ اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے جن کی بیٹی ہے وہ بھی میرے بہت اہم دوست ہیں داماد بھی میرے دوست ہیں ان کے والد صاحب نے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں اللہ تر اپنی رحمت سے قبول فرمائے یا اللہ اس مسجد اشرف میں ہمیشہ سننا کے مطابق یہ اللہ نکاح ہوتا رہے اللہ تر اپنی رحمت سے قبول فرمائے ہم سب کو اللہ والا بنائے اللہ کے نام پر جو اجتماع اس کی برکت سے یا اللہ ہم سب کو اللہ والی زندگی ادا فرمائیے نفس و شیطانی غلامی سے نکال کر ہم سب کو سو فیصد اپنی فرما کے حیات نصیب فرما ہم سب کی زندگی کی ہر سانس کو یا اللہ اپنی رضا و خوش نوی میں فدا کرنے کی توفیق دے ایک سانس بھی ہماری آپ کی ناراضگی میں نہ گزرنے پائے بس یہ دولت یا اللہ ہم سب کو ادا فرما دے ہماری ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی میں آپ کی غزہ و پہر کے عوام میں نہ گزرے ہماری ہر سانس اپنی فرما میں اپنی رحمت سے قبول فرمائیے صحت برختہ فرمائیے اے اللہ ہم سب کو سلامتی آزا سلامتی ایمان سے زندہ رکھیے گردے میں پتری کینسر فالج لقوہ تصادم میں ایکسیڈینٹ جملہ خطرناک حالات امراض اور فتموں سے بچا کر رکھیے سلامتی اعظم سلامتی ایمان سے زندہ رکھیے سلامتی اعضا سلامتی ایمان سے اٹھائیے آپ ادارے دار فرمائیے یہ دعا ہم سب کے لیے ہر مومن نے قبول فرمائیے آمین جن بیٹیوں کے رشتے ابھی باقی ہیں اللہ ان کا جلد سے جلد اچھا رشتہ لگا دے حسن میں خوبی سے اس کی تکمیل فرما دے جن کی بیٹیاں بے حچکیں اور شوہروں کے ظلم سے ومزدہ ہیں اے اللہ ان کے شوہروں کو نیک اور مہربان کر دے اور جن کی بیویاں ہیں اے اللہ ان کے شوہروں کو مظلومیت سے عافیت نصیب فرما سارے عالم میں چین و سکون و امن عطا فرما ہر مومن کو عطا فرما آج کل دعا کیجیے اللہ نے سعودی عرب کو اجازت مقدس کو ہر ہمیں شریفین کو اپنی خاص حفاظت میں قبول فرما یہودیوں کی چالوں سے اللہ بچائے ان اللہ ان کی تمام چالوں کو یا اللہ دفن کر دے برباد کر دے خاسر کر دے یا اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان ان کو عزت اور فرما کی چالوں کو کافروں کی سازشوں کو اللہ تو اپنی قدرت قاہرہ کے ڈنڈے سے تباہ و برباد و دفن کر دے صلی اللہ اللہ الحمد اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ الحمد للہ شکریہ مزہ آیا تو ہر کی باتیں تازہ ہو رہی ہے